سولنے پارے کا ساتواں رکو مکمل ہوا اور یہ سوریہ مریم کا چوتھا رکو ہے اب سوریہ مریم کے پانچویں رکو اور سولنے پارے کے آٹھویں رکو کا آغاز ہے آیت نمبر 66 سے ہم سماعت کریں گے ارشاد فرمایا وہ یقول اور انسان کہتا ہے انسان سے مراد کافر جو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتا ماں کیا جب میں مر جاؤں گا لسا اوخ رجو ہے کیا میں زندہ کر کے دوبارہ نکالا جاؤں گا رش بات میں آتا ہے کہ یہ آئے تھے کا شان حضول اس طرح ہے کہ ایک کافر ہاتھ میں بوسیدہ ہڈی لے کر کافروں کے پاس جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ بوسیدہ ہڈی سڑی ہوئی ہڈی جب ہم مر کر ایسے ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور حضور کے متعلق وہ کہہ رہا تھا کہ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں فرمایا اولا کیا انسان یاد نہیں کرتا انا نہ قبل بے شک ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا جب اس کا وجود ہی نہ تھا سڑی ہوئی اور بوسیدہ ہڈی سے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے جس رب نے بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا انسان کی حقیقت کیا تھی وہ ایک پانی کے قطرے سے اور بون سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا ولم یا کچھ وہ کچھ بھی نہ تھا فوا رب کا پشاب کے رب کی قسم شر نہ ضرور ب ضرور ہم ان کافروں کو جمع کریں گے اور تمام لوگوں کو جمع کریں گے شیاتی اور شیتانوں کو ہم جمع کریں گے پھر جہنما جیسی یا پھر ضرور ب ضرور ہم کافروں کو جہنمیوں کو جہنم کے گرد گٹھنے کے بل جمع کریں گے یہ سارے جہنم میں گرنے سے پہلے جہنم کے گرد جمع کیے جائیں گے رو رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے گٹنے کے بل کھڑے ہوں گے اور کاپ رہے ہوں گے ایک مجرم پھانسی کے تختے پر جانے سے پہلے جو کانپتا ہے وہ تو کانپنا کچھ بھی نہیں ہے وہ آج جہنم سے بچنے کی درخواستیں کریں گے مگر جہنم میں پھر انہیں پھینک دیا جائے گا ثم پھر لنن زیا کل شی آتین او اشدیا پھر ضرور ضرور ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچیں گے کہ جو رحمان عز وجل پر زیادہ بے باگ تھا یعنی سب سے پہلے کافروں کے سردار جو خود بھی گناگار تھے دوسروں کو بھی گناہوں کی دعوت دینے والے خود بھی گمراہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے انہیں پہلے جہنم میں ڈالا جائے پھر بلین ہم اولا بیہ سلیا پھر ضرور ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ کون جہنم میں زیادہ بھننے کے قابل ہے سلیہ بھوننا جیسے گوشت بھونا جاتا ہے کیما بھونا جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ زیادہ عذاب کس کو دینا ہے وہ ان منکم واری اور بے شک تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے پل سرا تلوار کی دھار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک کئی سالوں کی مسافت کا فاصلہ یعنی کئی سالوں تک کوئی گھوڑا سوار دوڑتا رہے پھر بھی پل سرات کا فاصلہ طے نہ کر سکے اس وقت نیچے یعنی آگ بھڑک رہی ہے اور سامنے منظر نظر آ رہا ہے کہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہیں پل سراط پر جب گزرنے کا کہا جائے گا کیا آلم ہوگا فرمائیں پل سیراط پر وہی ثابت قدم رہے گا جو سراتے مستقیم پر ثابت قدم رہا یعنی آج سیدھی اور سچی راہ پر چلنے میں مشکلات برداشت کر لیں نقصان اپنا دنیاوی کرنے دیں لیکن جو سیدھی راہ ہے اس کو نہ چھوڑیں تو آج دنیا کی تکلیف برداشت کر لیں گے سرات مستقیم پر چلیں گے شریعت پر چلیں گے تو پل رات پر اس طرح گزر جائیں گے کہ جیسے بجلی چمک کر گزر جاتی ہے کان آلہ ربی کا حتم مقبیہ آپ کے رب پر یہ یقینی فیصلہ ہے یعنی آپ کے رب نے اس کا یقینی فیصلہ کیا ہے یہ حتمی فیصلہ ہے ہر ایک کو پل رات کے اوپر سے گزر کر پھر جہنمی جہنم میں گریں گے اور جنتی جنت, جنت میں جائیں گے سما پھر پلس سے اور جہنم سے کس کو نجات ملے گی یہ بھی سن لیجیے سما پھر نجل ت ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو متقی اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں بن جائیے متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں ہم ہم آج نیت کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما اب ہم آئندہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے وہ نظر ولیمین فیحا جی اور ظالموں کو ہم جہنم میں گٹھنوں کے بل چھوڑ دیں گے جو متقی نہیں وہ ظالم ہے گنہگار ہے۔ و اذا اتل علیہم آیاتو مبينات اور جب ان پر ہماری آیاتیں روشن پڑی جاتی ہیں قال الذين كفروا للذين آمنوا کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقام و احسن نسیا بتاؤ مسلمانوں اور کافروں میں سے کس کے مکانات اچھے ہیں اور کس کی مجلس اچھی ہے مطلب کافر اپنی مال و دولت عہدہ منصب بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پھر قوت اس پر غرور کرتے اور کہتے اگر تم مومن ہو اور اللہ تم سے راضی ہے تو اس قدر غربت کیوں ہے تم پر آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو مسلمان ہو لیکن مالدار ہے کروڑ پتی ہے حکومت عہدہ یا منصب ہے تو بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر آجزی ہو اگر غریب شخص کوئی سیدھی اور سچی بات کرے تو وہ حکارت کی وجہ سے سنتے نہیں ہیں ایسا غرور اور تکبر یہ بہت بڑی نادانی ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں مالدار یہ غریب کا مقام و مرتبے کا تعلق نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو اسے اللہ کا قرب ملے گا اور چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو اگر اللہ کا نافرمان فرمان ہے تو آخرت میں اگر اللہ ناراض ہے تو اس کے لیے تباہی و بربادی ہے فرمایا گیا اے غرور کرنے والوں یہ دنیا کی دولت یہ مال سب یہی رہ جائے گا وَكَمْ آہ قَبْلَهُمْ قبل ہوں اور بہت ساری بستیاں بہت سارے لوگ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے ہم آہ سانو آسات وہ ان سے اچھا سامان رکھتے تھے اور ان سے زیادہ نام و نمود رکھتے تھے ظاہری کشش اٹریکشن ان میں زیادہ تھی ان میں قوت طاقت صحت سب کچھ زیادہ تھا اللہ کے غزب سے وہ نہ بچ سکے کل اے محبوب آپ فرمائیے من کان نا سوال یہ ہے کہ پھر انہیں مال کیوں دیا گیا جب یہ اللہ کے نافرمان ہے اے محبوب آپ فرمائیے جو کوئی گمراہی میں ہو فل یم دہور رحماندا بس عزوجل اسے خوب ڈھیل دیتا ہے مال اولاد شہرات عزت وہ پھر اپنی اس ظاہری شان و شوکت میں کھو جاتا ہے کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے اسے مشکل آئے تو اسے اللہ یاد آئے نمرود آٹھ سو سال کی عمر پائی چار سو سال تک کبھی بیمار نہیں پڑا کبھی سر میں درد نہیں ہوا کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا اگر بیمار پڑتا تو اسے خدا یاد آتا حکا یہاں تک کہ ادارا او ما یو آدونا امل آزاب یہاں تک کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ دیکھ لیتے ہیں اس وقت ڈھیل دی جاتی ہے فرما ان آزاب یا تو پھر دنیا میں عذاب آ جاتا ہے وہ امسا یا پھر وہ قیامت تک ڈھیل دی جاتی ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کے لیے تباہی ہے فیا لمونہ پھر ان قریب وہ جان لیں گے من هو شرم مکانا انہوں نے کہا تھا خیرم مقامن کہ ہم میں سے دونوں فریقوں میں سے مسلمان اور کافر میں سے کس کا مقام اچھا ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے تو فرمایا فسیا علم من ہوا شرم قریب وہ جان لیں گے کہ کس کی جگہ سب سے بری ہے یہ کافر یہ گناگار جن کا ایمان برباد ہوا یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ ادآک جن اور کس کی فوج کمزور ہے یعنی سارا زور ساری طاقت ان کی ختم ہو جائے گی وہ یزید اللہ خدن اور اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کو اور ہدایت عطا فرماتا ہے یعنی جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے راہیں اور آسان ہو جاتی ہیں دنیا کا مال دنیا کے مکانات بینک بیلنس یہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے سب کو فنا ہے سب چھوڑ کے قبر میں جانا ہے ول باقیات صالحات خیرون کا و خیر مردا باقی رہنے والے نیک اعمال یہ تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہترین انجام کے اعتبار سے یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو ثواب بھی زیادہ ملے گا ان کا انجام بھی اچھا ہوگا اور جنہوں نے گناہ کیے اور گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا ان کے لیے تباہی بربادی ہے دیکھیے قرآن مجید فقان حمید کا جو درس سنیں تو اس کا ایک اپنا انداز ہے سننے کا بندہ قرآن کی آیت پر غور کرے اور سوچے میرا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے اگر عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر عمل نہیں تو نیت کر لیں اور عزم کر لیں کہ باقی رہنے والے جب نیک امال ہیں تو ہم دنیا کی اتنی فکر نہ کریں بلکہ آخرت میں کام آنے والے نیک اعمال کی کوشش اور تیاری کریں انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے اے پروردگار, تو ہماری غیب سے مدد فرما اپرآت الدی کا فر ابھی کیا بس تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ اور وہ بولا لیندا میں ضرور بضر بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ اولاد دیا جاؤں گا بخاری و مسلم میں یہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی ہو آس بن وائل کافر سے قرضہ مانگتے تھے جب بھی اس کے پاس آپ اپنی رقم مانگنے کے لیے جاتے تو آس بن وائل یہ کہتا کہ تو مومن ہے جب تک تو کافر نہیں ہوگا میں تیری رقم تجھے واپس نہیں کروں گا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی انہوں نے اس سے کہا کہ میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا ہمیشہ اسلام پر رہوں گا اگر میں نے ایسا کیا تو کل بروز قیامت میں تباہ ہو جاؤں گا تو آس بن وائل نے کہا کہ کل بروز قیامت یہ کیا ہوتا ہے تو حضرت خباب نے فرمایا کہ ہمیں ایک دن مر کر پھر کچھ عرصے تک قبر میں رہ کر پھر دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے تو کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں ایسا ہی ہے تو کہنے لگا اچھا تو جب وہاں اٹھیں گے نا تو مجھے بہت زیادہ مال بھی ملے گا بہت زیادہ اولاد بھی ملے گی جیسے دنیا میں ملا ہے پھر وہاں مجھ سے میرا قرضہ لے لینا اس طرح اس نے مذاق اڑایا اس کی مذمت میں یہ آیت قریبہ نازل ہوئے فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل بروز قیامت ضرور ب ضرور مجھے خوب مال اور خوب اولاد ملے گی یہ کہاں سے اس کو پتہ چلا اپنی سوچ اور اپنے خیال سے یہ اندازے لگاتا ہے کافر کے لیے تو مرنے کے بعد تباہی ہے غریبہ کیا اس نے غیر جان لیا ہے امت تخا اندر رحمان آدن یا کیا اس نے رحمان از وجل سے کوئی وعدہ لیا ہے کل ہرگز ایسا نہیں ہے کافر جہنمی ہے س نک تب ان قریب ہم لکھیں گے یعنی ان قریب ہم سزا دیں گے اس کی جو وہ کہتے ہیں ونا مد مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا اور ہم اس کے لیے عذاب خوب پھیلا دیں گے وہ مَا يَقُولُ اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے مالک ہوں گے یعنی ایک نہ ایک دن اسے موت آ لے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا پھر ان چیزوں کا یہ مالک نہ رہے گا اور در حقیقت حقیقی طور پر ہم ہی ان چیزوں کے مالک ہیں یا تینا فردن اور یہ شخص جو کفر کرنے والا ہے ہمارے پاس اکیلا آئے گا کوئی مال اولاد اس کے ساتھ نہیں ہوگی نیک مال بھی نہیں ہوں گے پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہ تخر مندون اللہ علی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لیے پتوں کی پوجا کرتے ہیں لی لہم لہوم تاکہ یہ بت انہیں زور دیں قوت دیں طاقت دیں یہ بت اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکتے بلکہ ساری مخلوق بھی مل جائے تو اللہ سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے كل ہرگز یہ بت انہیں طاقت نہیں دیں گے سید فرونا بے ہن قریب یہ بت ان کی پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے وہ یقون علیہ اور بن قریب ان کے مخالف بن جائیں گے مفسرین فرماتے ہیں کہ بت تو بے جان پتھر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت انہیں زندگی دے گا اور یہ بت کی آنکھیں ہوں گی یہ دیکھیں گے ان کے کان ہوں گے یہ سنیں گے ان کی زبان ہوگی یہ گفتگو کریں گے اور کہیں گے پر یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم تو بے جان پتھر تھے ہمیں ان کی پوجا پاٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے اور ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا پاٹ کریں پھر ان کافروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا بتوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا یہ تو بے جان پتھر ہیں ان کا کیا قصور ہے تو فرمایا یہ جب جہنم میں جائیں گے تو انہیں جہنم کی آگ سے کوئی تکلیف نہ ہوگی یہ بے جان پتھر ہی ہوں گے مگر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا کافروں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ دیکھو جنہیں تم خدا سمجھتے تھے آج تمہارے ساتھ یہ جہنم میں جل رہے ہیں آٹھ مروں کو مکمل ہوا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی اللہ علیہ وسلم